والدہ سے اجازت چاہیے وہاں بھی کیا دے تھی جس کے لیے بہار نے پھول کھلائے تھے وہی نہ دیکھے تو پھر بہار کیا ہوئی نظرانوں کے دلدس سے تیار ہونے لگے سفر کی تیاریاں ہونے لگی ایک دن بیٹھے بیٹھے ایسی ہوا چلی کہ ہر پھول پتی پتی ہو کر بکھر گیا ایک آواز آئی فرید الدین اتنی کامیابی پر کیوں اترانے لگے ہو مرشد نے یہ بھی کہا تھا سیاحت اختیار کرنا تعلیم و سیاحت سے فارغ ہو کر میرے پاس چلے آنا ان کے پاس کیا مو لے کر جا رہے ہو مرشد کی نظروں میں تو علم اس وقت علم ہوگا جب وہ عمل بنا لیا جائے بغیر عمل کی تصدیق کے علم کسی کام کا نہیں ہوتا سن لیں آپ سب لوگ کیوں آپ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ تصوف کی فیلڈ سے ہے دنیا سے ہے اور شیخنس کے ساتھ مطلب کی نسبت ہے بیت کا ہر آدمی کہت جی میں فلاں جگہ سے بیٹھ ہوں میں فلان جگہ سے بیت ہوں تو آداب طور طریقے شرائط کنڈیشنز ان سے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس راستے کا رو چل رہا ہے اس کے راستے کی لوازمات جو ہیں وہ کیا ہیں ٹھیک ہے تو بغیر عمل کی تصدیق کے علم کسی کام کا نہیں ہوتا علم کی صحت و تندرستی تو یہ ہے کہ شکوک و شبہات رفع ہو جائیں یقین پیدا ہو کہ علم کو عمل بنانے کے لیے مجھے بزرگان دین کی خانقاہوں میں جانا ہوگا ابھی میں خادم ہوں مجھے کندن بننا ہے ابھی مرشد کے ایک حکم کی تعمیل ہوئے دوسرے حکم کی تعمیل کیے بغیر ان کے پاس کیسے جا سکتا ہوں پھر کہاں جاؤں بخارا بغداد نشاپور سینکڑوں علاقوں ہیں جہاں دور دراز گوشوں میں صوفیا کی خانقاہیں تشنگان حقیقت کی منتظر ہیں ان روحانی سرچشموں سے سیراب ہونا ہی میرا مقدر ہے سفر کی تیاری مکمل تھی وہ کوٹوال سے تن تنہا کھڑے ہوئے مگر اب یہ سفر دہلی کے طرف نہیں تھا ہائی شوق کسی اور طرف اڑائی لے جا رہی تھی اونچے نیچے راستے اندھیرے جنگل گھاٹیاں درندے نہ منزل تھی نہ نشان منزل کبھی پیدل کبھی سواری پر کبھی تنہا کبھی کسی کافلے کے ساتھ کشا کشا چلے جا رہے تھے دل میں سوچا تک نہیں تھا کہ کہاں جا کر ٹھہریں گے بس یہ طے کر لیا تھا کہ جس شہر کی دیواریں آواز دے لیں گی وہی رک جائیں گے میں باتیں ہو رہی تھی کیا بخار آنے والا ہے شناسائی کی خوشبو نے گھر گھیر لیا اس شہر جنت کے نشان کے بارے میں بہت کچھ سن چکے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہاں خانقاہوں کا جال بچھا ہوا تھا ہزاروں بوری نشین ہیں جن کے سینوں میں علم و عرفان کا سمندر موجزن ہیں عبرت و نصیحت کے ہزاروں مراکز ہیں سیاحت کے لیے اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہوتی آپ کچھ اور لوگوں کے ساتھ شہر کے اس صدر دروازے پر اتر گئے کافلہ آگے بڑھ گیا جیسا سنا تھا وہ بخارا کو ویسا ہی پایا بازاروں کی چہل پہل دے کر آنکھیں خوش ہوئیں مگر دل بوجھا بوجھا تھا اس دل کو تو بزرگوں کی صحبت درکار تھی دل کا میلان کتابوں کی طرف نہیں صرف فلارت کی جانب تھا کتابوں میں جو کچھ لکھنے سے رہ جاتا ہے اولیاء اللہ کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے وہ انہی صحبتوں کے متلاشی تھے کئی دن تک مزاروں اور مکتبوں کے خواب چھانتے رہے رات پڑتی تو کسی مسجد کے سہن کو بستر بنا لیتے دن نکلتا تو کسی صاحب مزار, مزار سے باتیں کرنے پہنچ جاتے کہیں کسی صاحب مدار کے سرحانے بیٹھ کر تلاوت میں دن گزار فقیروں درویشوں کی کمی نہیں تھی اقوال ایک نام وہ کئی دن سے سماعت کرے تھے جس درویش کے پاس بیٹھے تھے حضرت ارجن شیرازی کا تذکرہ سنتے اشتیاق ہوا کہ اس مرد کامل سے ملاقات ہو یہ بزرگ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے امرا اور دنیا داروں سے میل جول قطعی نہیں رکھتے تھے ان کے نزدیک درویشی کا معیار یہ تھا کہ درویش وہ ہے جو دنیا داروں سے میل جول نہ رکھے اس سے لوگ ان کی طرف جاتے بھی کم ہی تھے اللہ اللہ فریدین مطلب بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ جوانی کا عالم ہے فرید الدین یہ سوچ رہے تھے کہ بھی انہوں نے دنیا ترک کہاں کی ہے کیا خبر حضرت اجل شیرازی ان سے ملنا گوارا بھی کرتے ہیں کہ نہیں آخر ایک روز ہمت کر کے وہ ان سے ملنے پہنچ گئے ان کی خیر فہمی دور ہو گئی حضرت اجل شیرازی نے ان کے باتیں کی تنہائی کا مشاہدہ کرا نہایت پپاک سے ملے اور کئی روز اپنا مہمان بنا کر رکھا ایسے مرید اور ایسے علم کے طلبگاروں کی بات کریں کہ جن کو شیخین جو ہوتے ہیں بزرگ جو ہوتے ہیں اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صوبت میں آ کر بیٹھے ایسے مرید مرید تو پیروں پہ ناز کیا کرتے ہیں کیا ایسے پیر کیسے مرید آپ نے دیکھے ہیں جن پہ پیر بھی ناز کرتے ہوں تو ایسے مریدوں کا جو شمار تھا حضرت ان میں سے ایک حضرت بابا فروج شکر گنج رحمتہ اللہ علیہ جنہوں نے ساری عمر عشقی کمایا ہے وہ کبھی محبوب نہیں بنے وہ کبھی محبوب نہیں بنے بلکہ تمام زندگی وہ صرف عشق اور عشق کماتے رہے ہیں. تو بھائی یہ میں جو جس اسپیڈ سے میں ہوں یہ اسپیڈ کافی ہے یا اس سے تھوڑا آہستہ پڑھوں یا اسی انداز میں پڑھوں یا پھر اس سے تھوڑا سا زیادہ تیز پڑھوں کوئی ہے روم میں کیا یہی رفتار جو ہے کافی ہے یا اس سے آہستہ پڑھوں یا اس سے تیز پڑھوں کوئی ہے روم میں جناب اچھا جی یہ صحیح ہے تو سنیں جناب آپ سب لوگ تو پرانے لوگ ہیں تو آپ لوگوں کی اچھا حضرت فرید الدین پر ان کی صحبت کا ایسا اثر ہوا کہ وہاں سے نکل کر شہر کا رخ ہی نہیں کیا گرد نواہ یعنی آؤسکٹ میں گھومتے رہے جہاں تارک و دنیا درویش منافقوں اور گمراہوں کے دلدل سے دور عبادت میں مصروف تھے ایک روز ان کا گزر ایک غار کی طرف ہوا کچھ روشنی نظر آئی تو انہیں احساس ہوا کہ اندر کوئی ہے وہ غیر میں چلے گئے ایک بزرگ عالم استغراق میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھے دوبے ہوئے تھے مراق بحال ہو چکے تھے دنیا و معافیات سے ان کو کوئی فکر کسی چیز کی نہیں تھی کسی کو موجودگی کا احساس ہوا تو انہوں نے آنکھیں کھولی فرد الدین نے اپنا تعارف کرایا اور آنے کا مقصد بیان کیا حضرت فرد الدین نے سوال کیا آپ یہاں قبر سے عبادت میں محوے عبادت ہیں یا عبادت میں مصروف ہیں بزرگ مزرگ اب تو مجھے خود بھی یاد نہیں کوئی اور سوال کرو یا خاموش رہو بزرگ جواب دیتے ہیں اچھا دنیا کو خیر بات کہنے کا سبق جان سکتا ہوں جواب, جواب, جواب جب یہ دنیا انسان کے لیے باعث آزار ہو جائے اور اس کی ہلاکت کا سامان کرنے لگے تو انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے کنارہ کشت ہو جائے بستی کو چھوڑ کر بیاباں کا کرے اگر وہاں بھی اسے سکون ملے تو اللہ کی رضا پر شاکر رہے بزرگ نے کہا اور آنکھیں بند کر لی اللہ اللہ کیسے لوگ ہیں یار حضرت باب فرین شکر اجازت چاہیے بزرگ نے دعاؤں کے تحفے کے ساتھ کیے اور یہ کرم کیا کہ غار کے دہانے تک انہیں چھوڑنے آئے فرین ایک مرتبہ پھر حضرت اجن شیراجی کی خدمت میں حاضر ہوئے کئی دن تک اپنے مشاہدات انہیں سناتے رہیں اور ان پر وہ بحثیں ہوتی رہی جو کتابوں میں درج نہیں ہو سکتی جب تجربہ یقین میں بدل گیا تو آپ نے آپ وہ دانا سمیٹ لیا حضرت عجل شیرازی سے, چاہی اور بخارا سے نکل گئے زادے راہ پاس نہ, تھا نہ کوئی ساتھی زیادہ مطلب جب آپ سفر پہ جاتے تو آپ کے لیے کسی بھی چیز کھانے پینے سامان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو زیادہ راہ کہتے ہیں زیادہ راہ پاس نہ تھا نہ کوئی ساتھی لامحت دنیا سامنے کھڑی تھی ایک رتھ والے کے ہاتھ میں کچھ پیسے رکھے اس نے منزل دو منزل جا کر چھوڑ دیا پھر پیدل چل پڑے رت والے اللہ اللہ بستیوں اور قصبوں سے گزرتے ہوئے اس راستے پر ہو لیے جو انہیں بغداد تک پہنچا سکتا تھا اطراح سلوک کے مسافر کا رخ اس طرف تھا جہاں کئی انبیاء علیہ السلام صاحب اکرام اور اولیاء اللہ کے مزارات مقدسہ تھے کئی جگہ قیام کرتے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے بلاخر اولس بلاد بغداد میں وارد ہوئے اللہ کیسا مطلب بغداد کے ایک شہر تھا کیا اس کی جواب اتاب تھی اس کی جو ہونس کا وقت تھا چلتے چلتے ایک جگہ آپ کے قدم رگ گئے ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک خانقاہ نظر آئی دل میں نامعلوم سی کشش پیدا ہوئی یہ حضرت شیخ شہابین سہر الدین رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی کمال لکھے ان بزرگ کی قسمت دیکھیں جب یہ چھوٹے ہوتے ہیں تو ملتان پڑھنے آتے ہیں تو وہاں پر حضرت خواجہ جناب باہن ذکر ملتانی رحمتہ اللہ علیہ پر حیات ان سے ملاقات ہوتی وہیں پر جناب بختار کاقر رحمت اللہ جو ان کی پھر پیر, پیر ان سے بات کرتے ہیں وہاں پر ان سے ملاقات ہوتی ہے اپنی زندگی میں دیکھیں پھر ان کی ملاقات شیخ شاہب الدین شیرعی رحمت العلح سے ہوتی ہے اس وقت اتفاق سے خانقاہ میں حضرت جلال الدین تبریزی کی تبریری حضرت اوہدین او او او او کرمانی اور شیخ برحان الدین سستانی بھی حاضر تھے کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ان سے ملاق شرف ملاقات جو ان کو نوجوان اجنبی کو خانقاہ میں داخل ہو تو دیکھا تو تمام بزرگوں نے بے آواز کلمات استقبال ادا کیا اور مہمان کو نہایت احترام سے بٹھایا جب معلوم ہوا کہ آنے والا ہندوستان سے آیا ہے تو پذیرائی میں اور بھی اضافہ ہوا. دیر تک خاضر خواجہ معین الدین شیفی رحمت اللہ علیہ کی باتیں ہوتی رہی خزر خواجہ خواجان خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان جانے سے پہلے بغداد آئے تھے تو شیخ شہاب الدین سے موان م... پلس کا رشتہ استوار ہو گیا تھا اور جب حاضرین کو یہ معلوم ہو کہ حضرت فرید الدین حضرت بختار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں اور حضرت کا کی خاجہ خاجگان کے خلیفہ اکبر ہیں اور انہیں کی ہدایت پر سیر و سیاحت کے لیے گھر سے نکلے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی شیخ سہرودی نے ضد کر کے فرید الدین کو خانقاہ میں قیام کرنے پر مجبور کیا اور خادم کو حکم دیا کہ ان کی رہائش کا بندوبست کرے اور ہم وقت ان کی خدمت میں حاضر رہے ایسے مرید جناب جو جہاں پہ جاتے ہیں تو اپنے بڑوں کا نام روشن کرتے ہیں جو جہاں پہ جاتے ہیں تو بڑوں کا نام روشن کرتے ہیں جناب آج کل تو گیلانی اور پتنگ کون کون سے بیٹھے ہیں دنیا جو ہے تو اپنا مقصد بنا چکے ہیں آخرت کو بھول چکے ہیں بزرگوں کا بڑوں کا نام تباہ ش... و برباد کر رہے ہیں صرف پیسے کی خاطر عزت کی خاطر نمود نمائش کے خاطر ایسے لوگ جو بزرگوں پتہ اپنے بزرگوں کے جو ہے تو کوئی یہ سنتا کہ فلاں کے مرید ہیں تو وہ ان کی جو زندگی تھی اور ان کا جو علم و عمل تھا اس کو دیکھ کر بھی وہ لوگ جو تھو تو رش کرتے تھے بزرگ رش کرتے ہیں جی کہ ایسے مرید خواجے خاجگان کو مرید کے مرید ہیں پھر ان کے ایسے شہباز انہوں نے گھیرا ہوا ہے تو یہ بزرگ رش کرتے تھے بزرگ بھی رش کرتے ہیں ہمارے بابا جی فرماتے تھے بیٹا پیروں پہ تو سب لوگ رش کرتے ہیں مرید کو ایسا ہونا چاہیے کہ پیر جب کبھی بزرگوں کے محفل میں بیٹھے تو کہ یہ, یہ میرا مرید ہے یہ میرا مرید ہے, ہے یہ میرا ماننے والا ہے یہ مجھ سے محبت کا دعوی کرنے والا ہے تو اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی ان بزرگوں کی محبت صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں جو ہے تو وہ بٹھا دے اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے پس یہی ایک نجات کا راستہ ہے تو کوئی ہے روم میں کوئی ہے اللہ اللہ, اللہ, اللہ. کچھ آپ لوگ پڑ لے پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں بتا حضرت باؤدین ذکر ملتانی رحمد لال کا نام آپ لوگوں نے کبھی نہیں سنا بتا آپ لوگ اپنی جگہ پہ ثابت کس طرح بیٹھے ہیں آپ لوگوں کو رونا نہیں آ رہا آپ پہ لوگوں پہ حالت وجہ نہیں جاری ہو رہا کہ جی ایک ایسا مرید ایک ایسا بچہ جس سے ملنے کی خواہش بہدین ذکر ملتانی کرتے ہیں اس کو مرید بنانے کی خواہش بااہدین ذکر ملتانی کرتے ہیں شیخ شہابین سوردی کرتے ہیں جلال الدین تبریزی کرتے ہیں فرحان الدین سسانی کرتے ہیں یعنی ایسا کیا نصیب اس شخص نے پایا فرید الدین نامی اس لڑکے نے کیا نصیب پایا تھا اس کی طرف کوئی توجہ کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بزرگوں کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے تو علم میں نہیں پڑھے بیٹھے ہیں وظیفے پڑھے وہ وظیفے نہیں پڑھے ہوتے علوم تو بچپن میں حاصل کر چکے ہوتے ہیں قرآن کو جو ترجمہ جو حفظ کرتے ہیں وہ بچپن میں لیتے ہیں علوم ظاہری سولہ ستارہ سال کے ان میں وہ لوگ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں فنی حدیث اور فک میں تو ماہر ہو چکے ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو کچھ چیز آپ لوگ پگڑے پر بھی رہی ہے کہ نہیں اللہ اللہ اللہ اللہ حک یار میں تو مطلب دیکھتا ہوں سوچتا ہوں صرف کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں حضرت شیخ شاہابین سہدی رحمت العالی کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ اللہ آپ کو بھی پڑیے گا کہ سر سوردے میں ان کی کیا شانتی اور نکشک میں بہاددین ذکر مولتانی کی کیا شانتی ہندوستان میں مدینہ تو کے سب سے بڑے بزرگ ہیں شاہ رخ نے عالم بھی وہاں پر بھی ہیں اور بڑے بزرگ ہیں سب سے بڑے بزرگ سوچے ہیں ہم بھی مرید ہیں جناب بھی مرید ہوا کرتے اللہ اللہ اللہ اچھا جناب اب آپ کے لیل و نہار مطلب دن اور رات کے سلسلے سہروریہ کے نورانی محفلوں میں بیٹھنے ذکر و اسکار اور ریاضت میں مشغول رہنے میں گزر رہے تھے اس خانقاہ میں اور اس خانقاہ سے باہر علماء کے خطبات سننے کے مواقع مل رہے تھے ایک روز اسی نو کی محفل سجی ہوئی تھی مطلب اسی قسم کی ایک محفل سجی ہوئی تھی کہ آواز ابھری فخر سے بہتر ہے جبکہ وہ اپنی رضامندی رضا سے اپنی رضامندی سے ہو پھر کہنے والے نے کہا سخاوت اور عطا کی فضیلت سے اس بات پر دلیل ملتی ہے کہ فقر افضل ہے کیونکہ اگر کسی شے کا مالک ہونا محمود ہوتا تو اس عطا کے ذریعے خرچ کرنا مضموم ہوتا اس کا عملی مظاہرہ آپ اس خانقاہ میں بھی دیکھ رہے تھے خانقاہ میں فتوحات کی کثرت تھی لیکن جتنی رقم آتی تھی سب کی سب روز صرف کر دی جاتی تھی شیخ سروری رحمتہ اللہ علیہ کا فرمان تھا اگر دولت جمع کی جائے تو لوگ کہیں گے درویش مالدار ہیں حالانکہ درویش کے معنی خود فراموشی کے ہیں مطلب خود کو بھی بھول جائے درویشی تو اسے کہتے ہیں پارسائی تو اسے کہتے ہیں کہ خود کو بھی بھول جائے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور حیرت و دہشت کے مقام میں جگہ دیتا ہے عظمت و بزرگی کا یہی مقام ہے اسی مقام پر پہنچ کر بندہ اللہ کی حفاظت وہ حمایت میں آ جاتا ہے اگر آپ لوگ ذکر کرتے ہیں میں ایک جگہ مسجد میں گیا تھا تو ایک تبلیجی تھا ایک ریونڈی تھا تو ذکر اب جہر تیز آواز میں ذکر ہو رہا تو کہتے تو منا زب کتوں کی طرح بھونگ رہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں تومانا عزب اللہ یہ بھونک رہے ہیں اور پھر الٹی سیدھی تعویلات کرتے ہیں کیا فرماتے ہیں شیخ صابین سوردین رحمت لالیہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دو سکتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیتے ہیں اللہ اللہ یہ ایسے اقوال زیری تھے جو یہاں روز سننے کو ملتے تھے اور جن کے مقابل لال و جواہر کی کوئی اہمیت وہ وقت نہیں تھی حضرت فرید الدین ان جواہر کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے تھے اللہ اللہ اللہ کیسے لوگ تھے یار کیا وقت ہے یار ان لوگوں نے یہ وہ ہے نا گولڈن سپون سونے کی چمچ جو کے کر جو لوگ پیدا ہوتے ہیں نا وہ یہ لوگ ہیں اصل میں کنگ اور پرنس اور شہزادے اور بادشاہ وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں نا نو نو نو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوں اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے قدموں پہ پھر بڑے بڑے شہنشاہوں اور بادشاہوں نے بھی اپنا اثر رکھا تو سونے کی چمچ یہ ہوتی ہے اصل میں یہ ایسے اقوال تھے جن کے مقابل لال و جواہر کی کوئی اہمیت وقعات نہیں تھی حضرت فرید الدین ان جواہر کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے تھے حضرت شیخ صاحب سیرود رحمت لالے نے یہ کرم بھی فرمایا کہ حضرت فرید الدین کو اپنی کتاب اوارف الموارف کے کچھ حصے جستے جستے پڑھائے اور ان کے مطالب ذہن نشین کرائے مجھے بھی ایک دن عوارف الموارف جو ہے وہ پڑھنے کا مجھے بھی شوق ہے کہ میں نے کہا جی میں بھی بک لیا لائبریری سے جی اب بیٹھ کے میں پڑھ رہا ہوں مجھے سر میرے کو پڑھنے ہی نہیں پڑ رہا تھا اندازہ کرے میرے تو کچھ پل نہیں پڑ رہا تھا یہ بک کتنی مشکل بک تو پھر وہ پرسنالٹیز کیسی جن کی لکھائی جن کے لکھنے میں کتنے ایک لائن میں کتنے معنی کتنی میننگس پوشیدہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ان لوگوں کی زندگی اور ان کا ظاہری عمل اور ان کی صحبت پھر کیسی مطلب کتنی آ... گہری ہوگی کچھ سمجھ نہیں سکتا آپ کے قلم میں اگر اتنی گہرائی ہے تو اس کے ان کے عمل میں کتنی گہرائی ہوگی ہے؟ اللہ اللہ سونا ہو یا سلور ہو جو, جو, جس جو بھی چیز آپ کی نزدیک زیادہ اہم ہے اگر آپ کے نزدیک سلور زیادہ اہم ہے تو سلور ہوگی سونا زیادہ اہم ہے تو سونا ہوگی سونے سے مراد یہاں یہ ہوتی کہ سونا ذرا مہنگی چیز ہے اور صرف اس سے مراد یہ ہوتی ہے خوش نصیبی حضرت شیخ شاہبین سیرود رحمت اللہ نے یہ کرم بھی فرمایا کہ حضرت فرید الدین کو اپنی کتاب آوارف و وارف الموارف یہاں لائبریری جو کافی پڑی ہے جو لوگ کے ہیں ان کو فری مل جائے گی جدھر پڑی ہوتی ہے گھر لے آئے یا بڑے بیٹھ کر بغداد میں رہتے ہوئے ایک طویل عرصہ بیت گیا فیوز و برکات سے دامن لبا بھر گیا پرابلم اب یہ ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ طریقت کی باتیں شروع کر دیتے ہیں ہم لوگوں نے قرآن حفظ کیا ہوتا ہے دو علوم ظاہری ہم نے پڑھے ہوتے ہیں ہمیں کسی چیز پہ ہم ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں تو یہ طریقت کہاں سے آئی بھائی یہ تو بہت بات کا اسٹپ ہے پہلے آپ حفظ کریں پہلے آپ درست نظامی پڑھے اس پہ با عمل ہو جائیں لوگوں کی میں لوگوں کو وہ جو اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس کو سمجھنا ہے جس کو محسوس کرنا ہے وہ مشاہدات کی دنیا جو یہ طریقت ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے یہ تو بہت بات کی بات ہے ہم لوگ تو بیسک نہیں پڑھو اور بیٹھ جاتے ہیں بزرگوں پہ لان تان تبرہ کرنے کے لیے جہاں پر لوگ گستاخا آ جاتے ہیں اچھا مقامات سیاحت اور بھی تھے آپ شیخ او احد دین, دین سے ملنے سیستان کی طرف روانہ گئے کچھ دن وہاں بھی گزارے پھر بداخشان کی طرف روانہ گئی جائیں حضرت شیخ عبد الواحد سے ملاقات کرنے دین بزرگ نے دنیا داری ترک کر دی تھی اور ایک غار میں فروکش ہو گئے جب حضرت فریق الدین وہاں پہنچے تو حضرت شیخ عالم فکر عالم میں تھے متم مطلب انسان جو ہوتے نا عالم سکر میں آپ کو کیا میں آسان الفاظ بتاؤں کہ بالکل مراک بحال ہو چکا ہوتا ہے بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا یہ جب آپ تصوف کی کتابیں پڑھیں گی تو اس میں ایک مقام ہے اس کو, اس کو عالم فکر کہتے ہیں تین دن بعد ہوش میں آئے اور ایک اجنبی کو اپنے پاس دے گا سمجھ آ گیا آپ کو عالم شکر کہ تین دن تک ان کو کسی ہوش کسی کی خبر ہی نہیں تھی کہ میرے پاس کوئی ہے دن ہے رات ہے صبح ہے گرمی ہے سردی ہے میں نے کسی جگہ جانا ہے فراغت کا کچھ نہیں نہیں بالکل یہ ہوتی ہے محبت جو دلوں میں جاگوزی ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ چلے جی تین دن کے لیے سہ لگانا ہے ریون کے میدان میں جانا ہے اور ساتھ بستر اٹھائے اور گندے گندے اور کھانا پینا اور گندے بسترے جی ہم ایک لوٹا اٹھایا ہوتا کہ جی ہم دن یہ دین ہے یہ اسلام ہے کہ ساری رات اور دن کھانے میں گزر جائے کوئی نفس کشی بھی تھوڑی سی کریں نا آپ لوگ ریون جانا ضروری ہے جی ریون میں بڑے کروڑوں نمازوں کا سوال اللہ چلو عمل تو عمل ان کا عقیدہ بھی خراب ہے نا اصل میں چلو عمل کی تو چلو انسان اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے وہ عقیدے کی درستگی تو کریں نا عقیدے کی درستگی بھی نہیں ہوتی اُلٹا بزرگوں پہ لان کرتی ہیں لوگ ظلم ہے کہ نہیں ظلم ہے نہیں یا کوئی ہے روم میں مجھے غصہ ہے کوئی ہے روم میں ہیں ہاں میں کس سے باتیں کر رہا ہوں اپنے آپ سے باتیں کر رہا جی جی بس خاموشی سے سنتا رہے اب آپ حضرت فرد الدین وہاں پہنچے تو شیخ مطلب وہ جو بزرگ تھے عالم شکر میں تھے تین دن بعد ہوش میں آئے اور ایک اجنبی کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا حضرت فریدین معائنیکا کے لیے آگے بڑھنے ہی والے تھے مطلب اپنے ہاتھ جو ہوتے ہیں نا شیخ تو معائنے کا کے لیے آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ حضرت شیخ نے عالم وجد میں فرمایا اے فرید ان کو کیا پتا کہ ان کا نام فرید ہے ان کو کیا پتا ہے کہ ان کا نام فرید ہے یہی ہے بزرگیت یہی ہے انسان کا جب باطن پاک ہو جاتا نا یہ باتیں ہوتی ہیں یہ فرید میرے قریب نہ آنا جل جائے گا اور مجھ سے دور بھی نہ ہے نا جادو کا اثر ہو جائے گا ان بے ترتیب جملوں کا مطلب سمجھنا آسان نہ تھا شاید مفہوم یہ تھا کہ مجھ میں عشق سوزاں کی ایسی آگ ہے جو تیری برداشت سے باہر ہے ابھی تم عمر ہے ابھی تو نو مطلب یگ ہے ابھی تم نے جو ہے زندگی کے نشے و فراز نہیں دیکھے جتنی بھی برداشت سے بیر نے دور نہ رہنا یعنی میری طرف سے غافل مت ہونا میرے احوال کو ہمیشہ یاد رکھنا تجھے بہت کچھ حاصل ہوگا اللہ اللہ پھر اپنی داستان سنائی کہ ستر سال سے اسی جگہ پہ ہوں اللہ اکبر ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا تھا کہ آواز آئی محبت کا دعویٰ تو ہم سے تھا اب تیس سال سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح منہ دکھاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ حکبر ہم پتہ نہیں کیا, کیا کر لیتے ہیں ادھر سنیں جی نا کہتے کہ میں داستان سنائی کہ ستر سال سے اسی جگہ پہ ہوں اسی غار میں بیٹھا ہوں ایک عورت کو دیکھ کر باہر جانے کا ارادہ کیا ٹھیک ہے کوئی برا ارادہ نہیں کھانے پینے کا کسی کا پوچھنے کا بری باتیں ہی ہوتی ہیں آواز آئی محبت کا دعویٰ تو ہم سے ہے اللہ منادی آواز دیتے اللہ تبارک کہ دلوں کو الہام ہو جاتا ہے کہ بھائی محبت تھی مجھ سے کرتا ہے تو اب یہ کہتے ہیں میں تیس سالوں سے حیرت میں ہوں کہ قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ کو فیس کس طرح کروں گا مطلب بھی احساس دیکھیں یہ مطلب بتب... کس قسم کے ان لوگوں میں احساس پایا کہ میں کس طرح مطلب کیا مطلب کہ میں اللہ تبارک کا تعالیٰ میں کس طرح فیاس کروں گا دعوی تو میں نے بڑا کیا کہ جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں خواجہ خواجگاہ سے محبت کرتا ہوں لیکن کس منہ سے میں, میں حاضر ہوں گا میں ہمیشہ اسی واضح سے ایک دعا کیا کرتا ہوں اور آپ سب لوگ میرے لیے کیا کریں کہ اللہ تبارک کا تعالیٰ اس جہان میں میرا پردہ رکھے اور اس جہان میں بھی بلکہ ہم سب کا پردہ رکھے میں بہت سب گناہ گار سیاہ جو بھی آپ کے سب کچھ ہوں تو بس اللہ سے یہی ہمیشہ کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ اس جہانوی بس پردہ رکھنا اور قیامت والے دن جب سب لوگ جو ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے کوئی پردے مردے اردا نہیں کسی قسم کو کوئی پردہ نہیں ہوگا اللہ اس بھی اس دن بھی تو پردہ رکھنا مجھ پہ اور اس کا ایک آسان اچھا حال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کسی کے راز راز و اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو اس کو کبھی ڈسکلوز نہ کریں جب آپ کسی پہ پردہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھی پردہ رکھیں گے تو اللہ تو بھی پردہ رکھے گا لیکن اپنے عمل سے بھی ثابت کریں جب آپ کے پاس طاقت ہو کسی کو تکلیف پہنچانے کی اور آپ اس کو تکلیف نہیں دیتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ رحم کا معاملہ اطا کرتا ہے ٹھیک ہے تو بس کوشش کریں یہ ضرور ایک وقت ہر انسان پہ آتا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے کسی نہ کسی بھی طریقے سے وہ آ جاتا ہے وقت تو اس وقت بڑا احتیاط سے اس وقت یہ سوچنا کہ اگر میں اس شخص کو بے کروں تو قیامت کے دن تو میں نے بھی اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو یہ بات کا تو اعمال جو ہوتے ہیں ان کا مطلب اس کا اجر یا ریوارڈ آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں نہ لیکن وہ آخرت میں یہ آپ کی وہ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ آخرت میں آپ کے سامنے آئیں گی پھر آئی انسان کہے کہ اللہ مجھے سارے ریوارڈ یہیں پہ مل جاتے تو کتنا اچھا تھا ٹھیک ہے تو ہمیشہ یہ کوشش کیجئے گا کہ بس اللہ سے کہیں کہ ہمارے دیش کو اس فرماتے تھے کہ ماں دا ارفات پہ ڈیری دعا کرے میں نے ارفات کی جب پہاڑی پہ دعا کی ہوئی جب ہٹ کے لیے گئے تھے میں نے تین دعائیں کی مادری دعانی کی تین قبول ہو چکی ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا کہ میرے سلسلے میں جتنے میرے بچی ہوں گے اور میرے جو بھی لوگوں کا نام نمود نمائش اور لنگر ہوتا ہے یہ نہ ہو میرے سلسلے میں میرے بچوں میں بہت طاقتور طاقتور لوگ ہوں گے لیکن دنیا ان کو نہیں جانے گی دنیا ان کو نہیں پہچان سکے گی تو کہتی یہ دوائیں ہی میں کر چکا ہوں یہ قبول ہو چکی ہے تو بس یہ ڈیپینڈ کرتا بھی اپنے جو ہے تو پڑھتے رکھے لوگوں پہ اور ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی ہمارے پہ پڑھتے رکھیں ہمارے حال پہ رہم فرمائے اور آخرت خاص کر جب اللہ کے نیک لوگ ہوں گے اللہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کے خاجگان ہوں گے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاحم بریلی جت بڑے بڑے بزرگ و علماء فضلہ وہاں پہ ہوں گے تو ہم ان کو کس طرح فیس کریں گے دعوی تو ہم بڑا کہتے ہیں جی ہم چشتی ہیں ہم کادری ہیں ہم ایکس وائز ہیں بھائی ہم اس پہ پورا اترتے بھی ہیں بھی نہیں بس یہ ایک چیز اگر یہ احساس اگر کسی کے پاس رہ جائے نا تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ بیڑا پار ہو جائے اور یہ دعا میں سے کیا کریں اللہ ہمیں کسی امتحان میں مت ڈال ہم امتحانوں کے قابل نہیں ہیں ہم پہ اپنی رحمت اپنے فضل و کرم کا معاملہ ہمارے ساتھ ادا فرما ٹھیک ہے ہمیں جو ہے تو امتحانوں میں مت ڈال ہم امتحانوں کے قابل نہیں ہیں گناہ گاہ ضرور ہے اور تیری رحمت سے مایوس بھی نہیں اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہو چاہیے بڑے بڑے امتحان آپ آم پہ آئیں گے کبھی آپ پہ جان کے امتحان مالی امتحان کس سب کے رشتے دار آل اولاد گھر بزرگوں ماں باپ کسی کسی کی پریشانی کی وہاں پر لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں او جی اللہ نے مجھے دیکھا ہوا ہے میں نمازیں پڑھتا ہوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسرا آدمی نمازیں نہیں پڑھتا اس کو دولت کی فراوانی ہے اس کو اور خاموش خاموش یہ باتیں اللہ تبارک و تعالی اپنے کاموں میں بہتر سمجھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے کاموں میں بہتر سمجھتا ہے بس نشیاروں کو معافی اور رحم کی درخواست کر بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل گئی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 حیرت میں ہوں کہ قیامت میں کس طرح منہ دکھاؤں گا عشق کی ایسی معراج جیکر حضرت فرین کی آنکھیں اشک ہو گئی مطلب آنکھیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو آنسو آنسو ہو جاتے ہیں انسان کے پانی پانی, پانی جو ہو جاتی آنکھیں اشک آنسو کو کہتے ہیں, ہیں سوچنے لگے کہ اگر وہی وہ سیاست کو نہ نکلے ہوتے تو ایسی مثال کتابوں میں کہاں ملتی راہ سفر کیسے کیسے آ جائے سے نواز رہی ہے ان کی شریخ کا حکم تھا نا کہ علم تو حاصل کر لینا علم کے بعد اس پہ باعمل بھی ہونا با عمل ہونے کے بعد لوگوں سے ملنا سیاحت کرنا یہ نہیں کہ جا کر کسی ٹاؤن سینٹر میں جا کر مارکسنسر اور ٹیسکو اور سینجری کی شاپنگ کرتے رہنا سیاحت سے مراد یہ نہیں ہے یہ جا کر پیرس اور نیویارک کی ہائی سیٹ میں گونجتے رہنا یہاں سیاحت سے مراد یہ بھی نہیں ہے نہ ہی دہلی اور اسلام آباد کی ہائی سیٹ میں جا کر شاپنگ سینٹر میں جا کر خریداری نہ سیاحت سے مراد یہ ہے کہ آپ جائیں دست و بہ میں آپ مدارس میں جائیں خان میں جائیں بزرگوں سے ملیں ان کے ساتھ بیٹھیں مختلف لوگوں کے ساتھ تو اگر ان کو شیخ کا حکم نہ ہوتا اور ایسے بزرگوں کے ساتھ نہ ملتے تو یہ چیزیں کہاں ان کو ملتی دیکھنے کو سیکھنے کو ٹھیک ہے اچھا جناب راہ سفر کیسے کیسے عجائبات سے نواز رہی ہے تعلیم کے کیسے کیسے پہلو اجاگر ہو رہے ہیں تربیت کے کیسے کیسے مواقع نصیب ہو رہے ہیں دو دن یہاں گزرنے کے بعد آپ نے علاقہ چشت کا قصد کیا چشت اصل میں ایک علاقہ ہے یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے بو صاحب چشتی جو تھے وہ چشت ایک افغانستان کا کو کوئی علاقہ ہے اس کا نام چشت ہے اور وہاں کے رہنے والے تھے بو صاحب چشتی تو ان سے چشت چشتیہ پڑ گیا تھا بہرحال آپ نے علاقہ چشت کا قصد کیا جو سلسلے چشتیہ کا مرکز حضرت مودوری چشتی اور حضرت ابو یوسف چشتی اور حضرت خواجہ اللہ اکبر ابو احمد عبدال چشتی کے مزارات کی کشش آپ کو کھینچے لیے جا رہی تھی یہ تمام ہمارے اسلاف میں آتے ہیں بزرگوں میں آتے ہیں آپ سلسلے چشت میں بیت اوچ ہو چکے تھے اس لحاظ سے یہ آپ کے اجداد کی سرزمین تھی اللہ اکبر ہم کب جہاں آئیں گے جی چاہتا تھا پر لگیں اور اڑ کر چست پہنچ جائیں جیسے جیسے منظر قریب آتی جا رہی تھی قدم تیزی سے اٹھتے جا رہے تھے ایک روشنی سی نمودار ہوئی دور سے چشت کے در دیوار دکھائی دیے اللہ ایسا لگا کہ دو جہاں کی دولت مل گئی اپنے اجداد کے مزارات پر حاضری کا موقع ملے گا کیسے نصیب ہیں آپ آپ کے دلوں میں کہ یہ نہیں ہوتا کہ جتنے بھی یہاں پر قادری ہیں کہ آپ کے دلوں میں نہیں ہوتا کہ بغداد ہم جائیں ہندوستان بریل جائیں اعلیٰ حضرت کی جو ہے تو مزارے مبارک پہ جہاں محاذری دیں ہوتا ہے نا خواجے خواج یہ نسبت جس کو جہاں پہ ہوتی ہے وہاں سے کچھ اور ہی رنگ ہوتا ہے انسان کے پاس نسبت اگر آپ کی کسی جگہ پہ ہوگی تو آپ کو کچھ اور قسم کی اٹریکشن ہوگی یا میں نسبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کو اپنے چچا سے محبت ہوتی ہے تایا سے محبت ہوتی ہے لیکن اپنے باپ سے حس سے جو محبت ہوتی ہے کیونکہ میرا جو ہوتی ہے جو آپ کو ہے جو بھی پیسہ حصہ وہ آپ کے اپنے والد سے مل رہی ہوتی ہے چاچاؤں یا تایا نہیں ملتی تو اس لیے نسبت سے بہت زیادہ فخر ہوتا ہے انسان کو تو آج جناب شہر میں داخل ہو تو دور و دیوار سے سماع کی آوازیں آ رہی تھیں کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں صاحب مزار خود بلائیں گے جو مزار راہ میں پہلے آئے گا اسی پر حاضری دے لی جائے گی کہیں کوئی عد... بے ادبی سرزد نہ ہو جائے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اپنے آپ کو ایک مزار کے سامنے دیکھا اللہ اللہ یہ عزد خواجہ موجود چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار تھا آپ نے اشارے غیبی کو سمجھا اور مزار میں داخل ہو گئے بہت سے لوگ دعا مانگ رہے تھے آپ بھی ایک طرف کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے اصل میں یہی یہ, یہ ہوتا ہے مزار میں جائیں گے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں میں یوس ہوں دس سالوں سے لیکن صاحب مزار کے ساتھ تمام کی اٹریکشن نہیں ہوتی بولا مطلب یہ یہ کمال ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی طرف ان کی توجہ ہو یہ آپ میں کوئی ایسا کمال ہونا چاہیے آپ کی ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم یقیناً ہم تحجید گزار نہیں ہیں ہم پانچ وقت نماز گزار نہیں ہیں بڑے گناہ ہیں لیکن محبت جو دل میں ہوتی ہے وہ تو کسی کسی طریقے کی تو ہونی چاہیے نا وہ دل میں مطلب ہونی چاہیے کہ آپ کہ یہ کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک استاد ہے وہ مدرسے میں مسجد میں اسکول میں پڑھا رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں بعض بچی کی ادائی ایسی ہوتی ہے وہ شریر بھی ہوتا ہے نالائک بھی ہوتا ہے سبق بھی یاد نہیں کرتا لیکن وہ استاد کے دل کو اٹریک کرتا اس ہے اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں اس کا استاد سے بات کرنے کا انداز اس قسم کو ہوتا ہے آ, یا پھر کیا کہوں میں آپ کو یار کس طرح ایکسپلین کروں بس دل جیتے کی بات ہے یہ تریقت تصوف کی دنیا جو ہے نا آپ دل جیتے بزرگوں کی اروائیں جو ہوتی ہے وہ قبور میں ہوتی ہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں سمجھ آپ کے پڑھ لے کہ نہیں آج محبت کی باتیں ہو رہی ہیں بس میرا دل کر دے گا ایسی باتیں ہوتی رہیں ساری عمر بس آپ نے اشارہ غیبی سمجھا اور مزار میں داخل بہت سے لوگ دعا مانگ رہے تھے آپ بھی بھی ایک طرف کھڑے ہو کر دعا مانگنے لگے پھر سرحانے بیٹھ کر تلاوت کلام پاک میں مشہور ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پر جانا گناہ بافر الدین اچھے آدمی تھے انہوں نے جو عمل کیا تھا اس ان کے طریقے پہ زندگی گزارے ان کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے تو ہم یہ کہتے ہیں جناب حضرت بافر الدین رحمت لال بھی تو گئے تھے نا انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری تھی کہ نہیں گزاری تھی اگر وہ اچھے آدمی ہیں وہ بزرگ ہیں ان کو وہ بزرگ اور وہ مرتبہ وہ بزرگیت اور مرتبہ کس وجہ سے ملا کس قسم کی زندگی کس طریقے اسرائیل کی زندگی گزارنے سے ملا ہم اگر اس طریقے پہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کوشش نہیں کرتے اس قسم کے طریقے زندگی کو لوگوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ جو ہے لان پہ شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو اچھے آدمی تھے آپ ان کے اقوال پہ عمل کریں بھائی ہم ان کے اقوال بھی عمل کریں گے پہلے ان کے طریقے زندگی کو تو سمجھے ان کے طریقے زندگی کو یاد پھر برا کہ ان کے طریقے زندگی, زندگی کو ان کے امال کو یاد برا نہیں کہتے وہ تو تکلیف ہوتی ہے تو کہتے آپ مزار میں مت جائیں کیا وہ نہیں گئے کیا اسلاف میں لوگ نہیں جاتے رہے شام کے وقت مزار کے سجادہ نشین تشریف لائے شکل سے شراخ کر لے کہ مقامی نہیں ہے معلوم کرنے پر معلوم ہوا کہ کوٹوال سے چلے آ رہے ہیں خواجہ معین الدین ششیر احمد اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر کیا نصیب تھے یار آپ کو کیا پتہ خلیفہ اکبر خواجہ خواجہ جب بختار کاقیر رحمت اللہ خلافت دیتے ہیں تو کہتے ہیں بختار کہتے خلافت تو دے رہا ہوں لیکن قیامت کے دن مجھے اپنے بڑوں کے آگے شرمندہ مت کرنا اے اے اے اے اے تو قیامت کے دن مجھے اپنے بڑوں کے آگے شرمندہ مت کرنا سبھی خلیفہ درگاہ آلیاں میں لے کے قیام کا بندوبست یہی ہو گیا اللہ اکبر قیام کی سہولت میں اثر آ تو آپ نے چشت میں طویل عرصے قیام کا ارادہ کر لیا حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی رحمۃ اللہ کے مزار پر حاضری دی محفل سما میں شریک ہوئے چشت میں جتنے مزارات تھے آپ کی حاضریوں کے گواہ بن گئے درگار پر علماء وقت سے ملاقاتوں کے مواقع ملتے رہے فیوز و برکات کی ایسی بارش ہوئی کہ دنیا سے دل چاٹ ہو گیا ہر خواہش رخصت ہوئی صرف ایک تمنا تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے جھمبیلوں سے آزاد ہو جاؤ اور میں زندگی کو یاد الاحی اور عشق رسول صلی اللہ رسلم صل کے لیے وف نگاہوں کے سامنے وسیع و عریض دنیا دامن پھیلائے کھڑی تھی اسی دنیا میں گھوم پھر کر وہ راستے تلاش کرنے تھے جو تقرب اللہ کی طرف لے جانے والے تھے کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ دورہ کا نماز سے اللہ تعالیٰ سنتا ہے کیا ان سے زیادہ علم آج کے نے پڑا ہوا تھا کیا ان سے زیادہ مسجدوں میں وادے نے وہ گزارا ہوا تھا جو کہتا ہے کہ جو قرآن اور حدیث قرآن کیا یہ لوگ قرآن اور عدیض کو نہیں مانتے تھے کہ پھر یہ ایسے کون سے راستے ڈھونڈنے کے درکے تھے کہ جو, تقرب اللہ جو اللہ کے قریب جو نکھر بھی آسر کرے کے ذریعے کیا ان کو پتا نہیں تھا جو فنے اریس اور فنے, فنے سک کے بڑے ماہر تھے حیرت ہوتی ہے پالٹا اللہ حطر. نگاہوں کے سامنے وسیع اور دنیا دامن پھیلائے کھڑی تھی اس دنیا میں گھوم پھر کر وہ راستے تلاش کرنے تھے جو تقرب اللہ کی طرف لے جانے والے تھے کسی ایک جگہ ٹھہر جانے سے راستوں کے بھید نہیں کھلتے اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ. بھے راز جو ہوتے ہیں نا وہ نہیں کھلتے آپ انہی راستوں کی تلاش میں چیز سے بھی نکل گئے مدعنی کہ میں چیز میں بیٹھ دوں نہیں نہیں کہتے کسی جگہ پہ نہیں گھومو پھرو دنیا کو تسخیر کرو قرآن میں اللہ انسان کو کہا ہوا کہ دنیا کو تخیر کرو نیشاپور میں ان کی ملاقات فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی آپ جانتے ہیں فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں کوئی بائی ٹیکس میں لکھے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ خواجہ فرید الدین اطار رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہیں تسکر اولیا لکھی ہوئی ہے جو مت... قدیمین اولیا کیسکر اولیا لکھنے والے جو بزرگ ہیں نا جو بڑی مسترد سمجھی جاتی ہے کس سے کہانیاں ہیں تاریخ ہے نہیں نہیں نہیں تو وہ جو ہے بڑی مسترد ہے وہ لکھی خواجہ فردین اطار رحمۃ اللہ علیہ اطار تھے جناب کوئی عام آدمی نہیں تھے تو بھائی صاحب جو واقعات آ رہے ہیں وہ کہانیاں یقینا نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا دیکھنا ہے کہ آپ کو یہ واقعات کہاں سے چلے آ رہے ہیں یہ باتیں کہاں سے سینہ در سینہ منتقل ہوتی چلیے آ رہی ہیں آپ نے اس دڑی کو دیکھنا ہوگا اگر ان بزرگوں کے کریکٹر پہ کوئی شک نہیں ہے ان کی زندگی پہ کسی کو کوئی شک نہیں ہے ان کی ولائے پہ کسی کو شک نہیں ہے تو ان کے اس قسم کی باتیں اپنے بزرگوں کے بارے میں بتانے میں کس کو شک ہو سکتا ہے کسی کو نہیں چلیں اتار سے ہوئی دین عطار رحمت سے انہوں نے وہاں خانقاہ تعمیر کرائی تھی جہاں بے شمار طالبان یہ کہتے تھے حضرت فریدین نے یہاں قیام کیا اور تصوف کے یعنی راز یعنی سے واقف حاضر کی شام کے بزرگوں ملک شام کے بزرگوں سے سیجاب ہونے کے بعد آپ بیت المقدس بھی گئے یہاں ایک مقام پر آپ نے چل کاٹا یہ مقام آج تک زاویہ فرید ہندی کے نام سے موصوم ہے اللہ اکبر. یہاں سے آپ نے ایک مرتبہ پھر بخارا کا قصد کیا ارادہ کیا یہ شہر اب ان کے لیے جنبی نہیں تو سفر کا آغاز ہی شہر سے ہوا تھا دیکھے والے راستے تھے آپ ایک سڑک پہ چلتے ہوئے سیدھے حضرت عجیب شیراجی کے پاس یار کیسے مطلب بڑے بڑے بزرگ وہاں پہ اس وقت سارے موجود تھے اللہ کیسے کیسے لوگ یہ سی ہوتے ہیں جی مطلب اب یہی لوگ ہوتے ہیں جناب اللہ تو حضرت عظر جب ان کو دیکھتے ہیں تو فارسی میں کیا کہتے ہیں دیا کہ اے لنگ رے آلم نیک آمدی آپ کو دیکھتے شیرازی نے نہ مستانہ بلند کیا دیر تک گلے سے لگائے رہے پھر سفر کے احوال پوچھتے رہے ان کو پتا تھا وہ ماتھے پڑھے ان کو پتا ہے کہ مستقبل میں بچہ کیا کیا کیا نام کمانے والا ہے دنیا اس سے فیص پائے گی دیر سے گلے لگائے رہے پھر سفر کے احوال پوچھتے رہے یہ سفر ایک دو دن کی کہانی نہیں تھا آپ کو یہاں کئی روز قیام پڑنا کرنا پڑا تھا حضرت اجل شیراجی نہیں مشاہدات کے نشے کو فرار سمجھاتے رہے محفلتیں مل جاتی ہیں صحبتیں مل جاتی ہیں وہاں پہ وہ جو چیز ہوتی ہے جو انسان کے سمجھ سے باہر ہوتی ہے ان کو سمجھانے والا کوئی مل جاتا ہے وہ بھی بڑی بات ہے جناب یہاں سے رخصت ہوئے حضرت شیخ سیف الدین فردوسیہ کے ہاں چند روز قیام کیا حضرت شیخ نے علماء کے مجلس میں آپ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا یہ نوجوان مشایخ روزگار میں سے ہوگا اور تمام جہاں میں اس کے مرید و فرزند ہوں گے کہتے <laughs> جی حضور نبی کریم کے میں غائب نہیں ہے حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا حال دیکھیں آپ جناب میرے احکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا حال آپ دیکھیں تو یہ کہہ کہ دیں حضور کے پاس اللہ حاصل نہیں اللہ ان خوشخبریوں اور دعاؤں کے تحفے سے لے کر آپ نے وطن واپسی کے لیے سامان سفر بندھا جب آپ گھر سے روانہ ہوئے تو خالی ہاتھ لیکن آپ جب کئی برسوں بعد وطن کی طرف لوٹ رہے تھے تو اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا کہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی یہ کوئی تجارتی سفر نہیں تھا کہ سامان پر لادا جاتا یہ تو روحانی سفر تھا بزرگوں سے جو کچھ حاصل کیا تھا دل کی دنیا اس سے معمور تھی فیوز و برکات کے خزانوں کی کنجی اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا تو عجیب حالت تھی گھر پہنچنے سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ مرشد کے حکم کی تعمیر ہو گئی اب ان سے ملاقات میں کوئی مجبوری حائل نہیں ہوگی ماں کا خیال آیا تو آنکھیں بھر گئی بھر پتنی ماں کہاں ہوگی زندہ ہوگی بھی نہیں ہوگی کس حال میں ہوگی میری جدائی میں میری ماں کس نے میرے لیے روئی ہوگی ہائے ہائے جو مائیں ہوتی ہیں انہیں کوئی پتہ ہوتا ہے بچوں سے دوری کیا ہوتی ہے بھائی ہم لوگ متمست انسان کی اتنی اولاد ہوتی ہے تب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچا میرا کہاں پہ ہیں ماں کا خیال آیا تو آنکھیں بھر اتنے برس, برس گزر گئی کیا خبر کس حال میں ہوں مجھے دیکھ کر کتنی, خوش کتنی خوشی ہوگی میں کتنا خوش نصیب ہوں اونچے نیچے راستے ہموار ہوتے گئے گھر کب آ گیا انہیں معلوم ہی نہ ہو سکا وہ اپنے گھر کے کس دروازے کے سامنے کھڑے تھے دل کی تیز ہو دڑکنے کئی لوگ برابر سے ہو کر گزر گئے کسی نے دھیان بھی نہیں دیا کہ وہی طالب علم فرید ہے جو برسوں پہلے تعلیم و سیاحت کے لیے گھر سے نکلا تھا انہوں نے ان دروازے پر دستک دی جواب میں ان کی والدہ خود دروازے پر آ انہیں تو یہ شک تھا کہ ماں انہیں پہچان بھی سکیں گی یا نہیں اور یہاں یہ حال کے دروازہ کھلنے سے پہلے ماں کی آواز انہیں نحال کر دے یہ تو میرا فرید ہے اللہ اس کے علاوہ اس طرح کون درست جی ایسی بھی مائیں تھیں ہاں مطلب جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بچے پھر فریدین کے کیوں نہ ہوں گے جب ماں باپ ایسے ہوں گے تو بچے پھر فرید الدین اور محیود شہبد القادر جلانی کیوں نہیں ہوں گے پھر بچے جب ان کے اب ماں باپ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کے بچے پھر ایسے کیوں نہیں ہوں گے یہ تو میرا فرید ہے اس کے علاوہ اس طرح کو دے سکتا ہے پروازہ کھلا ماں پر نظر پڑی تو سر قدموں میں جھگیا گیا کب کے روکے ہوئے آنسو نے نکاسی مطلب نکلنے کی راہ ڈھونڈ لی ماں نے اٹھایا کلیجے سے لگایا کتنی ہی دیر ممتا سے خراب ہوتی رہی کتنا نا دبلا ہو گیا ہے فرید تو تبلا تو ہونا ہی تھا ماں جی سفر تو نام ہی پریشانیوں کا ہے لیکن سفر کامیابیوں کا بھی نام ہے تو مرشد کی نظروں میں سرخرو ہوا سر جان پکڑ لیں تو دہلی جانا اپنے مرشد کے پاس ان ماؤں کی بات کروں جناب جو کہتے ہو, تونے اپنے مرشد کے حکم کی تعمیر کر لی تھی ایسی مائیں تھیں جن کو اسرار اور رموس کی دنیا سے واقعت تھی ان کو پتا تھا کہ ام... کہتے ابھی میرے پاس مت رہو میرے پاس بیٹھنے کا تمہارا مقصد نہیں ہے اپنے شیخ کے پاس جاؤ شیخ کے پاس جانا تھا اس کے بعد ان نے خلافت چلانے تھی مخلوق خدا کو فیص پہنچانا تھا پہنچانا تھا کہ نہیں پہنچانا تھا تو کیسی مائیں تھیں جناب اللہ حکر تو جو جو بھی اس روم میں ایسے ہیں جو مطلب شادی مطلب جن کے بچے ہیں آل اولاد ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کریں جناب یقیناً دنیا میں کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھنا اچھی چیز ہے آکسفورڈ میں پڑھنا بڑی اچھی چیز ہے لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم اور اس کی طرف بچوں کا رجحان اور اصلاف کیا ہیں اہل سنت جماعت کیا ہیں تصوف کیا ہے اصل میں حقیقت یہی ہے باقی دنیا ایک فریب ہے دھوکہ ہے اس طرح بھی اپنے بچوں کو پلیز مہربانی کریں اور ان کی توجہ اس طرف آپ ضرور دلائیں دیکھیے یہ بچے جب اس طرح ہوں گے تو کل آپ ہوں یا نہ ہوں انسان ہے موت و زندگی سب کے ساتھ ہے کل ہم ہوں گے نہیں ہوں گے تو پیچھے جو آپ نے جو فصل بوئی ہوتی ہے نا وہی کاٹنے کا وقت آتا ہے تو اگر اب باب و فریق سے کریں رحمت اللہ کی کتنی دعائیں اپنے ملک کے ساتھ ہوں گی یہ پاکستان میں پاکت شریف میں جناب میں دس سال میں تو اتر جاتا رہوں. بس ان سے تو کوئی عجیب و غریب سے معاملہ تھا اللہ عطر. ہاں ہاں یہ جاری رکھوں کہ پاکستان میں پنجاب میں ساہیوال سے تھوڑا سا آگے یہ اس کو جاری رکھوں کہ بس یہاں پہ اتفاق کر باقی کل پڑے آپ میں اس کو جاری رکھوں آپ مطلب اس کو سننا چاہتے ہیں کہ یہ آپ سونا چاہتے ہیں مدینہ کے علاوہ کوئی روم میں ہے تو لکھیں تو جناب یہیں پہ مطلب لکھیں کہ نہیں باقی کل کے لیے कोई है रूम में कोई है जनाब रूम में भाई साहब कोई रूम में है तो मुझे जरा लिख दें अच्छा अच्छा دیکھیں جب یہ تصوف و بزرگوں کی باتیں ہو تو شاید یا تو مطلب آپ لوگوں کا پتہ نہیں ہے آپ لوگ کو ڈپینڈ کرتا ہے نا ہر کسی کے کس قسم کا کسی کس قسم کا مزاج ہوتا ہے تو جب سنے یہ سن واطعات جو بیان ہو رہے ہیں تو, تو آپ جائنمات بچھا لیا کریں ذکر کیا کرے اس وقت آپ اور ایسا سنتے رہیں ان لوگوں کی کہ ان کا کس قسم کا خوشو و خوضو تھا ان اللہ تبارک تعالیٰ سے کس قسم کی ان کی وہ باتیں تھیں اچھا تو یہ کس قسم کی باتیں ہیں جناب یہ آپ در بیٹھے ہیں جب میں یہ واقعات بن بزرگوں کی بھی محبت دیکھیں کہ یہ بھی ذکر کرتے تھے کیسے کرتے تھے اور ہم بھی کیسے کرتے ہیں یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور ہم بھی کس طرح پڑھتے ہیں تو تبھی ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات سچو بھائی کیسے ہیں آپ جناب ہم کل سے میں نے کوئی بیان شروع کیا اضرت شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح حیات بوگرافی کے بارے میں کہ جناب وہ کس طرح علوم حاصل کرتے تھے کہ کہاں کہاں پہ وہ جاتے تھے اور کن کن لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی رہی کس انداز میں نا تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے قسم سے میں نے ان کو کہا جو بھی بھائی ہیں ساتھی ہیں جو گھروں میں ہیں میں نے کہ ہم لوگ بھی تصوف والے ہیں تعلق ہیں دعویٰ کرتے ہیں قادری چستی ہونے کا تو جب ان بزرگوں کا حال بیان ہو رہا تو انسان طلب جاتا ہے آنکھوں سے آنسو دل روتا ہے انسان کا کہ ہم بھی ذکر کرتے ہیں اثر کیوں نہیں ہوتا یہ لوگ کیوں کرتے جب جن کا ذکر سنتے ہیں ان کی زندگی سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں جب وہ ذکر کے انداز کرتے وہ صحبت اور ان کو جو فیض کون لوگ مطلب جذب کرتے ہوں گے اپنے لوگ کس سے جذب کرتے ہوں گے تو میں جب یہ واقعات بیان کیا کروں تو جو بھی آپ لوگ ہیں تو پانچ دس منٹ کے لیے آنکھیں تصور بند کر کے ذکر کرنا شروع کر دیا کریں پھر دیکھیں یہ جو بزرگوں کا جو فیضان نظر ہے نا یہ ان کا جو طریقے زندگی ہے تو کس طرح انسان کا سچو بھائی کیسے ہیں آپ جناب تو بس ابھی باب فردین شیخر غنگ احمد اللہ پوری دنیا کی سیروں سے آہت کرتے ہیں علوم حاصل کرتے ہیں شہد صاحب نے کہا ایسے مرید جن پہ پیر فخر کیا کرتے تھے جناب جن پہ پیر فخر کیا کرتے ہیں ان کی ملاقات باہدین ذکر ملتانی سے ہوتی ہے اپنے وقت میں شیخ شاہدین سروردی سے ہوتی ہے واحدین شہید سے ہوتی ہے عدیل شیرازی سے ہوتی ہے ٹرانس کس کس لوگوں ملاقات ہوتی ہے اور ان کی ماں اور باپ کی زندگی آپ دیکھیں تو پھر ایسے ماں باپ سے پھر ایسے الدین اور محدود اور ابد القادر ضیلانی جیسے لوگ پیدا نہیں ہوں گے تو کیسے لوگ پیدا ہوں گے ان بزرگ ان ہنسی جیسے لوگ ان ماں کیونکہ ان کی ماں اور باپ نے بھی ان کی تربیت ایسی کی ہوتی ہے انہوں کو اپنے بیٹوں کو کیمبرج اور آکسفرڈ بھیجوانے کا شوق نہیں ہوتا انہوں نے ایسی فصل بوئی ہوتی ہے کہ جس کاٹنے کے بعد ان کی جو ہے قبر جو ہوتی ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے بلکہ باغ نہیں اس میں بھی پھر درجے ہیں پتہ نہیں کون سا درجہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کی اولاد ایسی ہوتی ہے جن کی اولاد ایسی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کی تربیت میں بہت خاص دھیان رکھیں جناب تو اس کو جاری رکھو چلے جاری رکھتے ہیں ہندوستان تو تشریف لے آئے نا اپنے آپ کی بھی توجہ چاہوں گا جناب بڑی محبت بری باتیں ہیں یہ اصل میں محبت ہے محبت جو محبت ہو عشق ہوتے ہیں ان کے سامنے کرنے بڑا مزہ آتا ہے ان کو سمجھ پڑتی ہے کہ یار کیا بات ہے کیا ہو رہی یہ کتنا دبلا ہو گیا فرید تو ڈبلا تو ہونا ہی تھا سفر تو نام ہی پریشانیوں کا ہے لیکن سفر کامیابیوں کا بھی نام ہے تو مرشد کی نظروں میں سرخرو ہوا ہے سر جان پکڑ لے تو دہلی جانا اپنے مرشد کے پاس جی جی اس سے ایک جملے سے حضرت فریدین رحمت اللہ کی تھکن نہیں اتر گئی ہو تو سمجھ رہے تھے کہ اتنے طویل سفر کے بعد والدہ محترمہ نہیں چاہیں گے کہ میں ان کی نظروں کے سامنے سے ہٹوں ایسی حمایتیں ہوتی ہیں اور وہ کی اجازت مرحمت فرما رہی ہیں ان کا جیت یہی چاہ رہا تھا کہ جن قدموں سے سفر سے لوٹ کر آئے ہیں انہی قدموں پر دہلی کا رخ دہلی کے دہلی سنگ میں نکل کھڑے ہوں لیکن یہ سوچ کر تھم گئے کہ اب گئے تو کب لوٹنا ہو کچھ دن والدہ کے قدموں میں رہنے کی شہادت حاصل جناب حضرت فردین شکن غیر اللہ علیہ نے دو سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا سولہ سال کی عمر میں درس نظامی سے فارغ ہو چکے تھے ماہر فن حدیث اور فکر ہو چکے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے شیخ نے کہا تھا کہ نہ نہ علم حاصل کرنا تو اس پہ پھر عمل بھی کرنا اس علم پہ تم مکمل عالم ہو جاؤ پھر اس کے ساتھ تم سیاحت بھی کرنا لوگوں کے پاس جانا لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا علماء فقہاء کی صحبتوں میں خانقاہوں میں جانا وقت گزارنا ٹھیک ہے جب وہاں سے چیزیں سیکھ لو تو تم میرے پاس آنا یہاں تو لوگ کہتے ہیں میرا موری تک کیوں جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا نا نا جاؤ سیکھو بٹ ڈپینڈ کرتے ہر کسی کے مزاج کے بارے میں وہ اپنے شیئر کہ رہے کہ جاؤ سیکھو تمہیں تو بڑی بڑی جگہوں سے فیض ملنا ہے اور بابا فریش اگر گنج رحمت لالے کے بزرگ کہتے تھے کہ بھائی جس کے پاس جاتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں محبت کرتے ہیں کہتے تم سے ایک زمانہ فیضیاب ہوگا جب کچھ دن جب کچھ بدن میں جان آئی اور دوبارہ سفر کے لائق ہوئے تو والدہ نے فرار کیا اب خدمت حضرت تمہیں جانے سے، والدہ بھی کہہ رہی جاؤ, جاؤ اس وقت کی والدہ بھی جو تھی وہ تو صوف وہ روحانیت کی جو ہے نا لائن کے لوگ تھے وہ بھی ان کو بھی پتا ہوتا تھا وہ خود ان کلمات کو سننے کے مشتاق تھے دل کی خواہش بھی پوری ہو رہی تھی والدہ کے حکم کی تعمیل بھی ہو رہی تھی فورن ایک گٹڑی میں سامان باندھا اور دہلی کی طرف گامزن ہو گئے تاریخ کئی کروٹیں بدل چکی تھی ایک زمانہ وہ تھا جب دہلی اور اس کے گرد و نواح میں کفر و دلالت کا اندھیرا پہلا ہوا تھا شیخ الدین غوری نے کفر کے قلعوں کو مسمار کیا تھا آپ جانتے ہیں کہ گے الدین غوری نے حضرت خواجہ خواجگاں کے کہنے پہ وہ خواب میں ان کو بشارت ہوئی تھی ان کے خواب میں اپیر ہوئے تھے خواجہ ان کو کہتے ہیں کہ تم ہندوستان ہاؤ, ہندوستان ہاؤ پتوی راج کو شکست دو پھر انشاءاللہ میں آپ کو خواجہ خواجگاہ کی بھی سوانح ضرور سناؤں گا لیکن ہم پہلے بابا فری شکر گنج رحمتہ اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کہ ان کو عرص مبارک ہے تو موقع کی مناسبت سے ان کی باتیں ہونا ضروری ہے جب میں انشاءاللہ خاجگان اللہ کا ذکر کروں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کیا زندگی ہے ان لوگوں نے کیا زندگی پر انسان رشک کر سکتا ہے بس تاریخ کئی کروٹیں بدل چکی تھی ایک زمانہ وہ تھا جب دہلی اور اس کے گرد نواح میں کفر و دلالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا شاہ الدین غوری نے کفر کے قلعوں کو مسمار کیا اس کے غلام قبین احب نے رہی سے بغاوتوں کا سر کچل دیا تھا نان خواجۂ خواجہ خواجہ غریب الواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر جو سب سے بڑے پہلے خلیفہ تھے ان کا نام خواجہ بختار کاکی رحمۃ اللہ قطب الدین بختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مریض جو تھے خلیفہ جو تھے وہ عدل بابف الدین شکر گنج اللہ علیہ ان کے آگے پر خلفا کافی ہے ان میں دو بڑے مشہور ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت صابر اللہؤدین کلی رحمۃ اللہ علیہ تو جو صابر اللہء کلی رحمۃ اللہ علیہ کے صابری کے لاتے ہیں جو نظام الدین اولیا کے وہ نظامی کہلاتے ہیں چشتی نظامی اور چشتی صابری یہ فرق ہے اب سلطان شمس الدین التمش دہلی کے تخت پر متمکن تھے اور حضرت قطب الدین وسیرِ رحمۃ العلح کا حد عقیدت مند تھا اللہ اللہ ان, بھی ان کو بھی پتا ہوتا تھا کہ ہمارے نواز شریف کو بے نظیر نہیں ہیں ان کی اور ان کے مریضوں کی خوب زیرائی ہو رہی تھی دہلی فقر و درویشوں کا مرکز بنی ہوئی تھی اجمیر میں اظہر خواجہ اقبین الدین ششی رحمۃ علق غریب نوازی کا حق ادا کر کے اسلام کا اجالا پھیلا رہے تھے دہلی میں ان کے خلیفہ اکبر حضرت رحمۃ العلت تبلیغ اور ہدایت کے اجالے تقسیم کر رہے تھے ایک زمانہ وہ تھا کہ دہلی میں کسی مسلمان کا داخل ہونا ممکن نہیں تھا اب وہ زمانہ تھا کہ حضرت فری الدین کوٹوال سے سفر کرتے ہوئے دہلی تک آ گئے راہ میں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ کون ہو کہاں ہو جاتے ہو فرتے شوق کے بعد امٹ آئے دل کی عجیب حالتی انیس بیس سال بعد شیخ کی خدمت میں ہا. بیس سال بعد جناب مجھے کول یاد آ رہا ہے بیس سال بعد یہ جی حضرت شیخ مجھے کول حضرت خواجہ نظام الدین کا یا الدین مختار کا کی رحمت ان دونوں میں سے کسی ایک بزرگ کا کال ہے ایک سیکنڈ جناب بڑی اہم بات کرنے لگا اور آپ سب کی توجہ چاہوں گا پوچھتے ہیں یا نظام الدین مرید پوچھتے ہیں یا بخشار کاکر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے ان کے مریدین کہ سرکار مرید کم مرید بنتا ہے ایک کامل مرید بڑی گہری بات کہنے لگوں سرکار فرماتے ہیں کہ مرید کامل مرید کا بھی تب ہی بنتا ہے کہ جب بیس سال تک اس کے گناہ کا فرشتہ کوئی گناہ نہ لکھے کیا میں نے کہا جناب کہ مرید تب ایک کامل مرید بنتا ہے جب بیس سال تک اس کے گناہ کا فرشتہ کوئی گناہ نہ لکھے کوئی ہے میں جناب اس بات کو ذرا اور طرف کریں تھوڑا سا اپنے پلو سے اس کو باندھ لیں یہ جو ابھی میں فکر کہنے لگا ہوں اس سے پہلے اس بات کی بڑی مطلب اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے کہ بیس سال تک مرید تبھی مرید کامل مرید بنتا ہے جب اس کے گناہ کا فرشتہ کوئی گناہ نہ لکھے کوئی ہے روم میں کوئی ہے جناب روم میں مردی جناب کوئی سنتا ہے جناب کوئی نہیں سنتا نہ سنے میں نے تو اپنا حق ادا کرنا ہے میں نے تو اپنا حق ادا کرنا ہے اچھا جناب تو بیس سال بات چلیں گی اپنے شیخ کے ساتھ حاضری ہوتی ہے جناب دیکھیں فارمولا کیسا فٹ بیٹھ رہا ہے یہاں پر آ کر کیسا فارمولا بیٹھ بیٹھ رہا ہے اللہ اللہ اللہ ہم لوگ تو پانچ وقت کے نمالکم السلام رحمۃ اللہ ہم لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ایک دو چار دن تحجر پڑھ لے رہے ہیں پھر ہم آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم پہ وہی کب نازل ہوگی ہم پہ الہام کب ہوگا ہم پہ ولایت کب شروع مطلب <تصفح> یہ لوگ دیکھیں وعلیکم السلام عمران بھائی عمران بھائی بھی میں نے ایک یا تو نظام الدین الیا سے منقول ہے یا پھر بختار کاقر رحمۃ العلس سے کہ مرید اس وقت کامل مرید نہیں بنتا مرید تبھی کامل مرید بنتا ہے جب اس کے گناہ کا فرشتہ بیس سال تک اس کا گناہ نہ لکھے تو ابھی میں نے جب, جب وہ اپنے شیخ سے ملنے جاتے ہیں تو کتنے عرصے بعد ان کی جو ہے تو وہ ہوتا ہے ملاقات بیس سال بعد ان کا اپنے شیخ کی سنت میں بیس سال تک انہوں نے علم حاصل کیا پھر دنیا میں اس کو بامل ہوئے پھر بڑے بڑے بزرگوں شاہب الدین سردین اللہ علیہ سے چستانی سے شیرازی وغیرہ سے بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات ان کی ہوئی اب یہ دہلی واپس آ رہے ہیں اللہ حکر انیس بیس سال شیخ کی خدمت میں حاضری کا موقع مل رہا تھا پہلی ملاقات کی ہلکی سی پرچائی ذہن کی دیوار پر رکھساں تھی اس کے علاوہ کچھ یاد نہ تھا یاد آنے کو تھا بھی کیا پہلی ملاقات ہی تو آخری ملاقات بن گئی تھی عرصہ دراز بعد اب ملاقات کا موقع مل رہا تھا بھائی مجھے حضرت قطب الدین مختار کا ملنا ہے اس کی خانقاہ کس طرف ہے ایک راہگیر سے انہوں نے پوچھا یار مطلب یہ سوتے ہی رہتے ہیں میں کافی دیر سے تھا ادھر یہاں پہ لوگ سوتے ہی رہتے ہیں. میں نے کہ یار یہ بھی ساتھ جا رہا ہے تو تھوڑا تھوڑا روزانہ ساتھ پڑھ بھی لوں تو وہ پہتالیس کوئی مسئلے میں آیا تو ریکارڈنگ بھی جا جاری تھی جناب میں نے ویسے کوئی ان کو ڈسٹرب نہیں کیا اور وہ تو ریکارڈنگ جاری تھی تو میں نے کہا سر ریکارڈنگ ویسی بھی جاری ہے سو رہے ہیں خواب خارگوش میں ہیں تو وہ ٹھیک ہے سو رہے ہم ذرا اپنے جو کیا کہتے ہیں سننے والے کوئی ہے کہ نہیں بولنے والا وعلیکم السلام بولنے والا تو کوئی ہو نا جناب مطلب ہم نے بول بول کے کچھ چیز پڑھ پڑھ کے بھی اپنے کھاتے میں کچھ چیز لکھوانی ہے نہیں ہم نے بھی اپنا میں تو ہم کہتے ہیں چلے یہ سی باتیں کر کے اپنے کھاتے تو کوئی ہے یا کوئی سویا ہوا اپنی مرضی ہے میں تھوڑا سا پڑھوں گا پھر انشاءاللہ باقی کل آ کر ان کو سلاؤں گا ان کو لوری موری میں سناتا رہتا ہوں یہ کہوریاں ہیں اصل میں ذکر خیر ہے جناب بزرگوں کا ذکر ہو بڑے نیک لوگوں کا ذکر ہو تو وہ تو پھر ایک راہ راحت کے بستر ہے جناب یہاں پر تو انسان جب بستر راحت جو ہوتے ہیں آرام دہ بستر جو ہوتا ہے بیڈ جو ہوتا ہے فون جو ہوتا ہے اس پر تو بندے کو نیند آتی ہے نا تو ان اچھے لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگوں کی نیند آ جاتی ہے اچھی بات ہے جناب ہر ہر انسان کی اپنی ایک لالچ ہوتی ہے میں تو لالچی ہوں میں نے یہ کام کرنا ہے کوئی سنے سنے ٹھیک ہے میرا کام یہ کرنا ہے وہ ہر آدمی لالچی ہے ہر آدمی کا اپنے کام ہے عمران بھائی جس طرح آپ بسکٹ کھا رہے تھے حضرت لوگ سو جاتے ہیں تو آپ اپنا کام کر رہے ہیں تھے آپ کا کام ہے کام کرنا جی درس دینا سنیں کوئی نہ سنیں جناب آپ تصوف کی باتیں کر رہے ہیں سن کر انہیں وجد آ گیا ہے اور جن کو نہیں آیا اچھا اللہ اللہ اللہ نہیں بس ختم کرنے کو ابھی تھوڑا سا پڑ کے تھوڑا سا پانچ منٹ اور پھر انشاءاللہ باقی کل انشاءاللہ زندگی رہی تو میں میں سفر ختم نہ ہو تھوڑا تھوڑا کر کے ہو تو اچھا ہے بور ہو جائیں گے لوگ جی جی آپ کھجور کھائیں جناب دہلی میں نئے آئے ہو راہگیروں سے پوچھ پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے کہاں سے چلے آ رہے کوٹوال سے جب ان کے مہمان ہو تو ہمارے بھی مہمان ہو ایک رات میرے گھر قیام کر کے مجھے بھی خدمت کا موقع دو اب کوئی اگر یہ کہے کہ جناب میں اگر عمران بھائی کے پاس آؤں کہ جناب میں نے امیر سنت جناب سنت سے ملنا ہے دعوت برکات مالی سے ملنا ہے یہ شہر ہے یہی شہر ہے یا تو عمران بھائی اگر ان کے مرید چاہنے والے ہوں گے تو مجھے کہیں گے ارے آپ پشاور سے چل کے آئے ارے حضرت آئیے پہلے میرے پاس رہیے ایسی مرید اور ایسی محبت ہوا کرتی ان کے شیخ سے اگر کوئی ملنے آتا تھا تو پہلے کہتے نہیں آپ nee, میرے ہاں قیام کریں پہلے ایسی محبت جناب ہم hmm. تو برسر گئے ہمیں کسی نے کھانا نہیں کھلایا تو کراچی میں ہمیں, ہمیں کیا کھانا کھلائے گا اور سری لنکا میں ہمیں, ہمیں کوئی کھانا کھلائے گا چھوڑے یار کہاں سے چلے آ رہے ہو کوٹوال سے جب ان کے مہمان ہو تو ہمارے بھی مہمان ہوئے ایک رات میرے گھر قیام کر کے مجھے خدمت کا موقع تو دو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن اس وقت مجھے ان کی بارگاہ میں حاضری ہونے کی جلدی ہے ہاں بھائی جو ان کا مہمان ہو وہ ہمارا مہمان کیوں ہو اس شخص نے کہا اور آپ کو خانقاہ کا شری لنکا میں آپ کو کٹو, کٹو, کٹی, کٹی ہوئی روٹی کھلائیں گے اچھا اچھا, اچھا, اچھا. اس کہا اور آپ کو خانقاہ کا پتا سمجھا دیا راہ پوچھتے ہوئے آپ خانقاہ تک پہنچ گئے اگر میں ہوتا تو میں تو میں تو بیٹھ کر کبھی ایک ہی گھر میں مہمان بتا کبھی عمران بھائی کے پاس کبھی دوسرے بھائی کے پاس کبھی تیسرے کھانا ہی کھاتا رہتا شیا کے لیکن یہ لوگوں کو پھر عشق بھی کچھ اور تھا اسی طرح راہ پوچھتے ہوئے آپ خانقاہ تک پہنچ گئے راستے سے گزرنے والے لوگ ان کے حال سے خبر تھے خان میں کتنے لوگ آتے اور جاتے ہوں گے کون ان کی طرف دھیان دیتا وہ دروازے پر دیوار بنے خاموش کھڑے تھے پاؤں اٹھانے کی ہمت ہی جواب دی گئی تھی آخر ہمت کر کے خانقاہ میں داخل ہو گئی حسن بشیرکا کی رحمت اللہ علیہ وقت اپنے مریدوں اور پیر بھائیوں کے درمیان چتاروں کے درمیان چاند کی طرح چمک رہے تھے اللہ اللہ اللہ اللہ یہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کے کشف کشیف نے بتا دیا ہو کہ وہ آنے والا ہے جسے وہ میرا فرید کہہ کر پکار چکے ہیں با فرید کے استقبال کے لیے اپنے دوستوں کو پہلے سے جمع کر لیا تھا کوئی قابل ذکر ولی اللہ ایسا نہیں تھا جو اس میں نورانی میں موجود نہ ہو با فرید خان کام میں داخل ہوئے تو کوئی آنکھوں نے بیک وقت ان کا جائزہ لیا یہاں بیٹھے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً تمام لوگوں کے لیے وہ اجنبی تھے لہٰذا کئی آنکھیں اٹھیں اور جھک گئی حد تو یہ ہوئی کی ان کی طرف بختار کا دیکھا اللہ اللہ. بتاتے ہیں جناب دیکھئے بزرگوں کو بعض کا کشف اور الہام ہوتا ہے وہ چیز مطلع انسین چیزیں یا باتیں یا دیکھنے کا جب انسان کو پتہ لگ جاتا ہے جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو الہام اور کشف ہوتا ہے کسی چیز کا پتہ لگ جانا ان کو اپنے علوم اور کے باطن کے ذریعے جو ان کے باطن کا آئینہ ہوتا ہے لفظی مطلب تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس سمراج یہی ہے حد تو یہ ہوگی کہ ان کے شیخ نے بھی ان کی طرف بینیادی سے دیکھا اور کسی خوشی کا اظہار کیے بغیر دوستوں سے گفتگو میں مشغول ہوگئے یہ شکوتی ہے نا بابا فریق کے دل پر قیامت گزر گئی قیامت کیوں نہ گزرے گی جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی وہ محبوب ہو اور معشوق ہو اور آپ اس کے پاس جائیں اور آپ کی طرف ہوا ایسی منہ دوسری طرف کر کے کسی اور باتیں کرنے شروع ہو جائیں تو ایک انسانی محبت کی میں بات کر رہا ہوں جس میں جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ اس میں بھی انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو بابا فری الدین سے اگر رحمت اللہ نے تو اپنی جوانی گنوا دی تھی جوانی کے بیس بائیس سال جو تھے انہوں نے علوم میں اور اپنے شیخ کی صرف ایک نصیحت اور ایک ملاقات میں صرف چاند باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں اپنی جو جوانی انہوں نے جو تھی, جو تھی تو ان چیزوں میں صرف کر دی تھی تو ان پر دل بقیامت ہی گزری کہ شیخ کی نظر مجھ سے کیوں نہیں پڑی جس کے لیے دشت و جبل دی یعنی دشت مطلب دشت ہوتا ہے جبل مین پہاڑ ہوتا ہے ایک کر دیے نگری نگری مسافر کی طرف گھومتے زندگی کے انیس سال سے زیادہ گزار دیے وہی ہستی انہیں پہنچانے سے انکار کر رہی ہے محفل میں بیٹھے ہوئے بزرگوں میں سے کسی نے باب فرید کو اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائیں لیکن وہ سراپا نیاز بنے کھڑے تھے اب وہ کیوں بیٹھے اور کہاں بیٹھے سوچ رہے تھے تعارف کو کون سا راستہ اختیار کرے مسجد ملتان میں توجہ فرمائی کہ یاد دلائیں کیا انہیں یاد دلائیں کہ انہوں نے ہی سیاحت کا حکم دیا تھا تکمیل سیاحت کے بعد حاضر ہونے کا حکم یاد دلائیں اگر اس کے بعد بھی آپ نے نہ پہچانا تو میں کہاں جاؤں گا مجھے کون پہچانے گا سراسیم جی کی, کی عالم میں کھڑے سوچ رہے تھے کہ دونوں جہاں کی شیرینیا سماعت میں شہر سے ملاقات ہوتی ہے اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی صرف ایک ملاقات ہوئی تھی کیا فرماتے ہیں سرکار بابا فرید سب کام مکمل ہو گئے نا اپنا پیر ان کو کہتے تھے اپنے پیر صاحب ان کو کیا کہتے تھے بابا فرید بابا کہتے تھے پیر صاحب بھی ان کو یہ اعزاز ہے ان کا بابا فرید سم کام مکمل ہو گئے نا حسف الدین مختار کا اللہ علیہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کیا نصیب آئے ہیں ان لوگوں نے یہ سننا تھا کہ سوکھے بدن میں جان آ گئی جوڑتے ہوئے گئے اور شیخ کے قدموں سے گے گئے حضرت اگر آپ اس فقیر کو نہ پہچانتے تو یہ کہاں جاتا اللہ اکبر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوتا اس کی زندگی کا مصرف کیا ہوتا آنکھوں سے عشقوں کا سیل انہیں آنسو جاری تھا ہچکی بنی ہوئی تھی حضرت مختار کاکر احمد اللہ نے آپ کو تھپکتے اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا مردان خدا ایسے ہی مدارس طے کرتے ہیں مگر یہ شہادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی یہ محض فضل الہی پر منحصر ہے لیکن ہر حال میں کسی نہ کسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے صدق اور خلوص کے ذریعے ہی مقام قرب میں رسائی ہوتی ہے میں تو اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں فروغ کر چکا ہوں بیت کر چکا ہوں میں ہم نے تو پہلے دن ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے اللہ اللہ اللہ میرے لیے کیا حکم ہے ہم تمہیں بیس سے سرفراز کریں گے حضوری اعزاز تو مجھے مل چکا تمہیں تجدید بیس سے گزارنا ہوگا وحشت ہی, س... ہی میں صحیح تمہارے دل میں خیال آیا ہی کیوں کہ کیا خبر ہم نے تمہیں نہ پہچانا ہو مطلب دیکھیں بیت ہی ٹوٹ گئی اللہ بڑے لوگوں کے لیے ان کے جو ہے تو معیار بھی بڑے اسک ہوتے ہیں رسی پہ چل رہے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کو تو تجید بیس سے گزارنا ہوگا کیوں سرکار کہتے ہیں وحشت ہی, ہی میں صحیح مطلب خیال ہی میں صحیح کہ تمہارے ایک... مطلب تمہارے ایک... کیا لاشور میں یہ, با, یہ, با, یہ خیال کیوں آیا کہ ہم نے تمہیں نہیں پہچانا یہی تمہاری غلطی تھی تمہارے اس اندیشے میں احانت مرشد کا پہلو نکلتا ہے کا پہلو نکلتا ہے راہ سلوک میں خطرات کی بھی گرفت کی جاتی ہے اللہ اللہ اللہ بافرید رحمت اللہ کے کسی مجرم کی طرف سر جھکائے بیٹھے تھے انہوں نے سوچا بھی کیوں کہ ان کے مرشد ان کی طرف سے غافل ہیں شکر ہے مرشد نے ان خطا پر ٹھکرا ٹھکرانے دیا بعد تجدید بیت پر جا رکی پہلی مرتبہ مطلب جب بیت ہوئی تھی تو کوئی موجود نہیں تھا اب دنیا تصوف کے تمام عظیم ستارے ایک جگہ موجود تھے ان کی موجودگی میں تجدید بیت بیت کی رسم ادا ہوئی حکم بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے روزے رکھیں گے گویا سیاحت کی منزل گزر چکی اب انہیں ریاضت وہ مجاہدے کی منزل سے گزرنے کا حکم دیا جا رہا تھا میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ سیر و سیاحت سے مراد ٹاؤن سینٹر پرنسس ایڈمبراک نیو یارک پیرس بارسلونا میڈ نہیں ہے یہاں سے مراد ہوں اور بزرگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا اور ان سے فیض حاصل کرنا تھا سیکھنا تھا بڑے مختلف قسم کے لوگوں سے ملے مختلف کے لوگوں پہ کیا گزری ہے حال میں تصوف میں بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے ذرا دل تو میرا نہیں چاہ رہا کہ میں اس کو یہاں سٹاپ کروں لیکن اب بس سٹاپ کرنے لگاؤں ان شاء کل یہاں سے پھر باقی باتیں شروع کروں گا یہ آخری پیارا پڑھ کے اچھا جناب گویا سیاحت کی منزل گزر چکی انہیں ریاضت و مجاہدے کی منزل سے گزرنے کا حکم دیا جا رہا تھا غما علینا میرا گلا بھی سوکھ چکا ہے جناب بہت بہت شکریہ آپ سب کی جاندار سماتوں کا اصل میں عشق وفا کے جو پیکر تھے ان کی سوانح حیات اور ان کا طرز زندگی جو ہے اس کو سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگ قادری چشتی نقش بندی سے بھی ہونے کا دعوی کرتے ہیں تو سمجھنا ضروری ہے ان لوگوں کا طرز زندگی کو ان کے جو نقش قدم ہیں ان کے جو اقوال ہیں اس طریقے پہ ہمیں چلنے کے لیے مطلب ہمیں کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو بڑے اچھے نیک لوگ تھے ان کے طریقوں پہ آپ چلیں ان کے مداروں پہ آپ کی جاتے ہیں تو ان کی زندگیوں کے دیکھیں تو انہوں نے بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کیا ہے اسی طریقے سے ہی حاصل کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لوگ نیک لوگوں کا جو ذکر خیر ہے وہ کرنے کی توفیق فرمائے تا قیامت جب تک سانس نہیں ٹوٹتی شیطان کے مردوج کے شر سے بچائے رکھے اور اپنے نفس کے شر سے بچائے رکھے خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگ لوگوں کی جو ہے تو صدقے ہم پہ اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اپنے سلسلے کے شیخین کا فیوض و برکات ہم سب کو ہر کوئی اپنے اپنے شیخ کی طرف توجہ کرے جو ہے تو ان کا فیوز و برکات ہمیں جو ہے تو نصیب فرمائے میرے شیخ کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرمائے اور ان کے فیوز و برکات مجھے بھی نصیح فرمائے اور آپ سب کے شیخین کے بھی زرجات اللہ تبارک تعالیٰ بلند فرمائے اور جو جو لوگ دنیا سے پردہ جو شہن پردہ فرما چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرمائے جو دنیا میں ہیں اور دین اسلام کا کام کر کریں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو استقامت اور اور بھی توفیق اور ہمت عطا فرمائے اور ان کے درجات کی بلندگی کے لیے بھی دعا ہے اور جو لوگ ان کے ماننے والے ہیں مریدین ہیں ان کو یا اللہ تبارک اپنے اپنے شہر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دعا فرما اے اللہ مریدوں کو پیر بنا دے پیروں کو کامل بنا دے یا اللہ طالب علموں کو عالم بنا دے عالموں کو کامل بنا دے اے اللہ ہمارے حال پہ رہ فرما ہم سب کے ثغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ ہمیں اس دنیا اور دونوں جہانوں میں ہمیں جو ہے نا ہم پہ پر پردہ رکھنا ہمارے گناہوں پہ اللہ ہمارے گناہ مواف رہا ہم پہ پر پردہ ہمیں کسی کے سامنے بے پرد مت کرنا اس دنیا اور دونوں جہانوں میں دونوں جہانوں میں کسی کے سامنے جو ہے تو جو ہے توانا صاحب ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے علماء اکثر جب وہ علماء کی جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ اپنے طالب علموں کے لیے دعا کرتے ہیں وہ اپنے طالب علموں کے دعا کرتے ہیں اللہ میرے ان تمام طالب علموں کو عالم بنا دے جو عالم بن چکے ہیں جو ان کو ان سے بھی اس پہ ان کو کامل کر دے تو اگر کوئی شیخ خط میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ مریدوں کو جو مرید کو ایک درجہ پیری کا ہے نا جو لفظ پیری جو ہے ہمارے پٹانوں میں اس کو ملا کہتے ہیں پشاور میں ان جگہوں میں لوگ اس کو پیر کہتے ہیں تو مطلب ان کو اس تمام میرے بچوں کو میرے مریضوں کو میرے چاہنے والوں کو ان کو اس درجے تک پہنچا دیں یا اللہ ان کو اتنا نیک و عمل اور نیک و کار کر دے کہ تمام کے تمام مزدر تک پہنچ جائے مراد اس کی پیری نہیں ہے لفظ پیری مطلب ایک عام اسلام ہے کہ لفظ پیری ہم سمجھے کہ جو پیر ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے میں نے کہا نا ہر جگہ کے مطابق کئی جگہ پہ شیخ ہوتا ہے کہیں پیر ہوتا ہے پٹھانوں میں مولا صاحب ہوتا ہے کہ ملا صاحب راغل مول صاحب تو ڈیپینڈ کرتا ہے جگہ پہ میں نے لفظ اس لیے یوز کیا کہ اللہ تبارک جو جو, ان کے جو اکثر شیوخ کا جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بھیا اللہ میرے تمام بچوں کو نیک عمل کر دے تو اللہ تبارک و ہم اس کی توفیق عطا فرمائیں اور مطلب ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے ذرا اگر آپ کو ہنسنا ہی ہے تو مائک پہ اور دلیل سے بات کریں ایسی مطلب اس باتوں میں مجھے غصہ آتا ہے بعض باتوں میں پلیز آپ ایسا نہ کریں پلیز اچھا مہربانی ہوگی آپ کی السلام علیکم